نحن بدون صلبي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الصحيم بإثن الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الرحيم ويقع للغاية مع يشاء الصدق الله لله العظيم من الله وملائكته يصلون على النبي لا يجبها الذين آمنوا يصلوا عليه وتلموا تسليما صلى الله لن نبيه من الجبابه واصحابه صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا تيدي يا رسول الله وعلى آبك واصحابك بنعيم اس وقت قرآن ترین کی جو مبارکہ میں نے تلاوت کی مبارکہ میں آزاد قبر سے متعلق بیان ہو رہا ہے آزاد قبر حق اس سے انکار نہیں کیا جاتا زور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عذاب قبر کے متعلق عذاب قبر سے پناہ کے لیے بارہا اللہ رب العقت کی بارگاہ میں دعائیں کی ہیں جس میں ہمارے لیے یہ تعلیم ہے عزاب قبر سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے عذاب قبر کی حقیقت کیا ہے اور عذاب قبر کس طرح سے ہوتا ہے اور عذاب قبر کے فائدے کیا ہیں ان کو عذاب قبر ہوتا ہے اور جن کو آزاد قبر نہیں ہوتا یہ سب امور ہیں جن کے بارے میں مجھے اس وقت مختصر وقت میں مختصر عرض کرنا ہے آٹھ اشخاص ایسے ہیں کہ جن کو آزاد قبر نہیں ہوتا انبیاء ہیں اولیاء احترام ہیں اور وہ حضرات جو جہاد کی تیاری کرتے رہتے ہیں بچوں کو عزاب قبر نہیں ہوتا اور جو جمعے کے دن وفات قائد اس کو عزاب قبر نہیں ہوتا جمعے کی رات میں جس کی وفات ہو اس کو بھی عزاب قبر نہیں ہوتا اور جو موت کو یاد رکھتا ہے موت کو ہر روز یاد کرتا ہے اس کو بھی آزاد قبر نہیں ہوتا اور جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے پابندی کے ساتھ اس کو بھی آزاد قبر نہیں ہوتا ہے آزاد قبر کی نوعیت کیا ہے اور عذاب کس طرح سے ہوتا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے قبر کے بارے میں ہمارے اور آپ کے ذہن میں قبر سے مراد جو وہ یہی ہوتی ہے کہ جو زمین میں گڑھا کھودا جاتا ہے اور اس صورت سے جو گڑھا تیار کیا جاتا ہے اس کو ہم قبر کہتے ہیں قبر سمجھتے ہیں اور یہی ہمارے ذہنوں میں کہ قبر جو ہے وہ زمین میں چھوڑ کر جو تیار کی جاتی ہے جو ایک حیث اور ایک طرح سے ایک نوعیت کے ساتھ جو ہے جو گڑھ تیار کیا جاتا ہے اس کو ہم قبر کا نام دیتے ہیں تو یہ جی جاننا چاہیے کہ قبر صرف یہی نہیں قبر کا مطلب یہ نہیں اگر یہی مطلب ہو تو پھر آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ جل جاتے ہیں ان کی راہ ہو جاتی ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ قبر میں ان کی تدفین عمل میں نہیں آتی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو جو جانور کھا گئے اس طرح سے ان کو اس معروف اور مشہور لوگوں کے نزدیک جسے قبر کہا جاتا ہے اسے ان کی تقسیم جو ہے وہ نہیں ہوئی اتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو دریا کی نظر ہو گئے سمندر کی نظر ہو گئے قبر سے مراد یہ نہیں یاد رکھنا چاہیے قبر سے مراد جو ہے وہ برزخی زندگی قبر جو ہے ایک برزخ دنیاوی زندگی اور قیامت کے درمیان جو ایک عالم ہے جسے ہم برزخ کہتے ہیں دنیا کی زندگی اور قیامت کے درمیان ایک آرٹ تو قبر سے مراد یہ عالم ہے انسان جل جائے سڑ جائے جل جائے کچھ بھی ہو جائے اس کے جو اجزائے اصلیہ ہوتے ہیں اس کا جو اصلی جز ہوتا ہے وہ کبھی فنا نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادر اور قوت اور قادر مطلق وہ جب چاہے جہاں چاہے اس اصلی جس کے ساتھ روح کا تعلق قائم فرما کر اس کو عذاب یا اس کو آرام اور راحت عطا فرماتا ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن سفر میں اپنی سواری پر سفر فرما رہے تھے اور ایسی جگہ سے گزر ہوا کہ جہاں آپ کی یہ سواری آپ کی سواری کے یہ جانور دونوں اگلے پاؤں کھڑے اس نے اٹھائے اور اس طرح سے وہ جو ہے یعنی اس طرح سے جیسے ہے وہ ڈبتا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں دو قبریں ہیں اور یعنی آپ کی سواری کے اس جانور کو یہ دونوں قبریں نہ بھی یہ کہ نظر آئیں بلکہ ان دونوں قبر والوں پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ بھی اس کو نظر آ گیا اور اس طرح سے یہ آپ کی سواری کا جانور اگلے دونوں پاؤں اٹھا کر جو ہے بلند ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہاں دو قبریں ہیں اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے سمجھیے کہ عذاب قبر حق کچھ لوگ عذاب قبر کا انکار کرنے لگے اور عذاب قبر کو حق نہیں مانتے ان کو قرآن کریم کی اس آیت اور ان واقعات سے یقین کر لینا چاہیے مان لینا چاہیے کہ عذاب قبر جو ہے وہ حق ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو خیر آپ نے فرمایا کہ دو قبریں ہیں یہاں پر اور ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور عذاب کیوں ہو رہا ہے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں میں سے ایک تو چغل خور چغل کیا کیا کرتا ہے کیا کرتا تھا ہر وقت جو ہے سگلی میں مصروف رہتا تھا اس کو اس لیے آزاد ہو رہا ہے اور دوسرے کو عذاب اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا پیشاب کے چھینٹوں کو یہ بہت معمولی سمجھتا تھا اس لیے ان سے احتیاط نہیں برتتا تھا دوسرے کو اس لیے جو ہے عذاب ہو رہا ہے پھر کیا کیا آپ نے قریب میں کھجور کا درخت تھا اور اس سے جو ہے ایک ساخ کاٹی آپ نے اور اس میں سے شاخ لے کر اس کے دو ٹکڑے کیے اس کے دو ٹکڑے کیے ایک کو ایک کی قبر پر رکھ دیا اور دوسرے کو دوسرے کے قبر پر رکھ دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ تر رہیں گی اس وقت تک جو ہے ان کے عذاب قبر میں تختیف ہو جائے گی آسانی ہو جائے گی نرمی ہو جائے گی یہ حدیث شریف علماء حق نے علماء ربانیین نے اس حدیث شریف میں غور کر کر کیسے کیسے نکات اخذ کیے ہیں کیسے کیسے جو ہے مسائل جو ہیں وہ سامنے ہمارے بیان فرمائے ہیں کہ جن کو پڑھ کر سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اب آپ غور فرمائیں کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس سواری پر تھے کیا عالم ہوا کہ آپ کے اس سواری پر تشریح فرما ہونے اور آپ کے سوار سواری کرنے کی برکت سے جا اس جانور کو بھی جو ہے اتنا حیض مل گیا کہ اس کی بھی اس کی بھی نظر اور آنکھیں اور اس کی بھی بسارت اتنی تیز ہو گئی کہ جناب جہاں سے یہ سواری کا جانور گزر رہا ہے اس کو جو ہے زمین کے نیچے کیا ہو رہا ہے وہ سب کچھ نظر آ گیا اور اندازہ کیجئے کہ جس سواری پر سرکار جو سواری فرمائیں اس کو یہ برکت اور اس کو یہ فیض حاصل ہو جائے تو خود جو ہے سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی کتنے فیوض و برکات کی حامل زاد اور ان سے پھر جو ہے جس کسی مسلمان کو نسبت حاصل ہو جائے تو اس کو کتنے فیوض و برکات حاصل ہوں گے جانور کو یہ نظر آ گیا منو مٹی تلے مردہ دفن ہے نہ صرف وہ یہ کہ وہ مردہ نظر آ رہا ہے بلکہ اس کے ساتھ جو ہے قدرت کا جو نظام وابستہ ہے اس پر جو عذاب ہو رہا ہے عذاب الہی اس کو جو ہو رہا ہے وہ بھی وہ سواری کا جانور دیکھ رہا ہے تو خود سرکار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر مبارک کا کیا عالم ہوگا سواری کی جان سواری کا جو جانور ہے اس کی نظر کا یہ عالم ہو گیا کہ وہ منو اتنی جو دفن ہے مردہ اس کے عذاب کو وہ سواری کا جانور دیکھ رہا اپنی نظروں سے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی بتانا کا کیا عالم ہوگا اور پھر آپ دیکھیے کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں کہا یہ جاتا ہے کہ سرکار تو عالم کو جن کا نام نام اس نے گرامی محمد ہے ان کو تو دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں ہے کتنی جو ہے لف اور کتنی جہالت کی یہ بات ہے کہ یہاں جو ہے مردہ قبر کے اندر کتنی منو پڑی ہوئی ہے جانور سواری کا اس کو نظر آ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اور سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ ان دونوں قبر والوں کو آزاد کس لی, کس وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ کیا یہ واقعہ یہ ثابت نہیں کر رہا ہے کہ دیوار تو کیا بلکہ بلکہ کسی عالم میں کسی کا حال جو ہے اللہ کے نبی سے پوشیدہ نہیں ہو سکتا ہے وہ کہیں بھی ہو کوئی کہیں بھی ہو کچھ بھی ہو رہا ہو چاہے وہ زمین میں چاہے جو ہے وہ آسمانوں میں ساتوں آسمانوں میں ساتوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہوتا ہے اللہ کا نبی اس کو بالکل اس طرح سے مشاہدہ فرما رہا ہوتا ہے جیسا کہ ہم اور آپ اپنی ہتھیری کو دیکھتے ہیں یا ہتھیری پر رکھی ہوئی چیز کو دیکھتے ہیں اسی طرح سے بلکہ اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے اللہ کا نبی جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے ایک یہ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ, بتلا آپ یہ فرما رہے ہیں بتلا رہے ہیں کہ ان کو عذاب کیوں ہو رہا ہے عذاب کی وجہ بھی بتلا رہے ہیں عذاب کا سبب بھی بتلا رہے ہیں اس سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ کا نبی اپنی امت کے اعمال سے بے خبر نہیں ہوتا ہے ورنہ کہاں وہ ش... یہ دونوں اشخاص ہوں گے کہاں جو ہے یہ عمل کر رہے ہوں گے کس کس کے پاس جا کر یہ چگلیاں کر رہے ہوں گے اور پھر وہ عالم کے پیشاب سے چھینٹوں پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنا اس وقت تو وہ پردے میں ہوتا ہے کوئی بھی اس کے سامنے نہیں ہوتا ہے تو اللہ کا نبی یہ بیان فرماتا ہے کہ ایک کو عذاب جو ہے چگلی کی وجہ سے ہو رہا ہے اور دوسرے کو عذاب جو ہے پیشاب کے چھیٹوں سے احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے ہو رہا ہے تو ثابت ہوا کہ امت کے اعماز اس کے نبی سے مخفی نہیں رہتے ہیں پوشیدہ نہیں رہتے ہیں وہ لاکھ ہے یہ سمجھے کہ میں اور دوسرا بس یہی دو ہیں اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں میں کیا کر رہا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو سب خبر ہے کہ کون کیا کر رہا ہے کون جو ہے کیا نہیں کر رہا ہے وہ سب جو ہے مشاہدہ فرما رہے ہیں اللہ کے نبی کے مشاہدے میں ہیں لوگوں سے دنیا کے جو ہے وہ عالم سے وہ شخص یہ سمجھتا ہو کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میں یہ سگلی کر رہا ہوں اس کو کوئی جو ہے مجھے دیکھ نہیں رہا اس کے علاوہ یا ان کے علاوہ یہ اس کی بھول ہے ہر ہر عمل جو ہے اللہ کے نبی کے سامنے ہے اللہ کا نبی جو ہے وہ دیکھ رہا ہے اس کو خبر ہے تو ایک تو یہ ثابت ہوا کہ دیکھیں اللہ کے نبی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان کو آزاد کس لیے ہو رہا ہے اور پھر دوسرے یہ کہ جناب کرف شاخ کو کاٹ کر جو ہے قبروں پر رکھ دینا اس سے کیا ثابت ہوا اس سے ثابت ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان فرماتی ہے اور اللہ کی تسبیح سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے اسی لیے قبروں پر پھول ڈالے جاتے ہیں اسی لیے اس سے دو فائدے اے قبروں پر پھول ڈالنے کے دو فائدے ایک تو یہ کہ جب تک یہ پھول تر رہیں گے ان کی تسبیح ہوتی رہے گی اور ان کی تسبیح سے مردے کو فائدہ پہنچے گا اگر وہ جو گناہ گار ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کو جو تقریر یا عذاب پہنچ رہا ہوتا ہے اس میں تفریح ہو جائے گی اور اگر نیکو کار ہیں تو ان پھولوں کی تصویر سے اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے ایک تو یہ فائدہ ہوا ہوتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جناب اس پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے اور پھولوں کی خوشبو کی وجہ سے جو اس اس بازار والے کی یا اس قبر والے کی زیارت کے لیے جائیں گے وہاں جو ہے ان کو جو ہے خوشبو حاصل ہوگی خود میت کو بھی اس, اس کا احساس ہوتا ہے اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ یہ تو عام لوگوں کا یعنی معاملہ ہے یہ تو عام لوگوں کا معاملہ ہے کہ جو یعنی وفات پا جاتے ہیں اور پھر جب وہ دفن ہو جاتے ہیں تو ان کو یہ سارے احساسات ہوتے ہیں ان کو یہ سب محسوس ہوتا ہے قبر پر پھول ڈالے جاتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے ان کے عذاب میں جو تکلیف ہوتی ہے اس کو وہ محسوس کرتے ہیں جو ان کو ان کی زیارت کے لیے جاتا ہے جو ان, ان کے اشارے ثواب کے لیے جاتا ہے وہاں فاتحہ خانی کرتا ہے ان سب کا احساس ہوتا ہے بلکہ روایت کا تو یہ ہے کہ جب زائرین وہ زیارت کر کر جاتے ہیں یا زخم کرنے والے تقسیم کے بعد جب جب وہ واپس جاتے ہیں تو مسجد جو ہے ان کے چلنے کی آہت ان, ان کی جوتیوں کی جو ہے وہ آہت جو ہے وہ سنتی ہے اس کو محسوس ہوتا ہے یہ تو عام عالم ہے اس سے پتہ یہ چلا کہ مسلمان کے انتقال کرنے کے بعد مسلمان کی وفات کے بعد عام مردوں کا عام مسلمانوں کا وفات کے بعد یہ عالم ہو جاتا ہے ان کے یہ جو ہے یہ جو ہے حوات اور تیز ہو جاتے ہیں یہ حوات جو ہیں اور تیز ہو جاتے ہیں وہ کیسے کہ دیکھیں کہ مردہ جو ہے وہ اس قبر میں دفن ہے منو مٹی جو ہے اس, اس کے اوپر پڑی ہوئی ہے لیکن جب دفن کرنے والے جا رہے ہیں یازارت کر کر جو وہ واپس لوٹ رہے ہیں ان کی جوتیوں کی آہٹ ان کے چلنوں کی چلنے کی آہٹ جو ہے یہ قبر کے اندر موجود مسلمان جو ہے وہ محسوس کر رہا ہے وہ سن رہا ہے یہ تو عام مسلمانوں کا جو ہے یہ عالم ہے تو پھر اللہ کے جو محبوب بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں ان کے ان کے جو ہے کا کیا عالم ہوتا ہے ان کے حواص کا عالم کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے کہ جب ایک عام مسلمان میت کا یہ عالم ہے کہ منو مٹی تلے جو ہے وہ جناب تفسیم کر کر جو ہے واپس جانے والوں کی جو ہے جوتیوں کی آہد جو سنتا ہے تو پھر اللہ کے ولی اور اللہ کے محبوب بندوں کی شان کیا ہوتی سے, سے ثابت ہوئی اور پھر اور دیکھیں کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مردوں کو زندوں کے نیک کاموں سے فائدہ پہنچتا ہے زندہ لوگ جو مسجد کے لیے اصالِ ثواب کے خاطر جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں قرآن قرآن کریم پڑھتے ہیں ان کی طرف سے ایسا ثواب کے لیے ضرورت مندوں کو کھانا کھلاتے ہیں یا در شریف پڑھتے ہیں یہ نوابل پڑھتے ہیں ان کے لیے اصالِ ثواب کرتے ہیں ان سب کا فائدہ جو ہے مسجد کو پہنچتا ہے اور مسجد جو ہے وہ مجھ سے خوش ہوتی ہے اور پھر یہ آپ دیکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سر شاخیں جو ہے وہ کاٹ کر ہر ایک کی قبر پر رکھی اور یہ فرمایا کہ اس کے جب تک یہ سر رہیں گی ان کی تذبیح ہوتی رہے گی اور ان کے عذاب میں تقسیف رہے گی اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ دونوں قبریں جو ہیں یہ کسی غیر مسلم کی نہیں تھی بلکہ مسلمانوں کی تھی یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں اور آپ کا یہ فرمانا اور آپ کا جو ہے یہ عمل یعنی شاخ کھجور کی شاخیں رکھنا اور یہ فرمانا کہ یہ جب تک تصبیح کرتی رہیں گی تر رہیں گی تصویر کرتی رہیں گی ان کے عذاب میں تکلیف ہوگی تو یہ بات بھی یہ ثابت کر رہی ہے کہ یہ دونوں قبر والے مسلمان تھے صاحب ایمان تھے ورنہ کافروں کے عذاب میں تو تکلیف ہوتی ہی نہیں ان کے عذاب میں کمی نہیں ہوتی لا خط پکوان العذاب کافروں کاثروں کے عذاب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی الا یہ کہ بعض بعض بعض ایسے غیر مسلم ہیں کہ جن کے عذاب میں تخفیف ہوئی اور یہ بھی جو ہے جناب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سبقہ تھا کہ ان کے عذاب میں تخلیف ہوئی جیسے ابو الحق کہ اس نے ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا تو کے دن آ کر جو ہے خوشخبری سنائی تھی اور اس اس اب ابو لہب نے اپنی انگلی کا اشارہ کر کر اپنی باندھی کو آزاد کر دیا تھا تو تیر کے دن ابو الحب کے عذاب میں بھی تفریح ہو جاتی تھی اور جو ہے اس انگلی سے جس سے اشارہ کر کر شعیبہ کو آزاد کیا تھا اس سے جو ہے اس کو جو پانی اور ٹھنڈا پانی جو ہے وہ چوستا تھا اور پانی جو ہے اس کی انگلی سے برامد ہوتا تھا جیسا بخاری شریف کے واقعات بخاری شریف میں موجود ہیں تو یہ محمد محدیثی نے لکھا شارکھا کہ یہ واقعہ کی ولادت کی خوشی میں جو آزاد کیا تھا اس لیے جو ہے تقسیب نہیں کی جاتی اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمانا کہ جب تک یہ شاخیں تھری بری رہیں گی تر رہیں گی ان کی تصویر ہوتی رہے گی اور ان کے عذاب میں تقسیفر ہو جائے گی یہ صاحب ایمان اور یہ مسلمانوں کی قبریں تھیں کاطلوں کی قبریں نہیں اور پھر یہ قبر میں جو ہے وہ کیا عالم ہوتا ہے قبر میں عالم کیا ہوتا ہے دہشت دہشت اور ہر قسم کی جو ہے وہ تکلیف وہاں پر ہوتی ہے بعض حضرات ہیں جن کو عذاب جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تو ان کو عذاب نہیں ہوتا کبھی جو ہے قبر جو ہے اہل تخبہ مستقی اور پرہیزگار لوگوں کو بھی جو ہے وہ دباتی ہے اس سے تنگی ہوتی ہے لیکن یہ اس یہ جو ہے سزا نہیں ہے کسی قسم کی یہ آزاد نہیں ہے بلکہ متقی اور صالح حضرات کو قبر کا دبانا دبوچنا یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ ایک ماں پیار اور محبت میں اپنے بچے کو دباتی ہے اور بچہ جو ہے وہ جب ماں اس کو دباتی ہے تو وہ روتا ہے وہ جو ہے ذرا خوف زدہ ہو جاتا ہے لیکن ماں کا بچے کو دبانا جو ہے کسی جو ہے وہ یعنی سختی کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ پیار اور محبت میں جو بچے کو دبوتی ہے اپنی بغل میں لیتی ہے اپنی جو ہے وہ گود میں لے کر اس کو دباتی تو صالحین اور متقی اور پرہیزگاروں کے ساتھ بھی خبر کا یہ معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن یہ یہ کسی قسم کا آزاد نہیں ہوتا پھر جب جو ہے تدسین ہو جاتی ہے تو منکر اور نقیر جو دو فرشتے آتے ہیں جو انتہائی یعنی سخت قسم کے تالے ہوتے ہیں سخت کیا رنگ ان کا ہوتا ہے آنکھیں جو نیلی ہوتی ہیں اور گرجتے ہوئے جو قبر میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہاں سب جانتے ہیں کہ سوالات ہوتے ہیں منکر نقیر سوال کرتے ہیں اللہ رب العزت کے بارے میں سوال ہوتا ہے دین کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے اور یہ تین سوال جب ہو جاتے ہیں تو تیسرے تیسرے سوال کے جواب میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کو یعنی کامیاب قرار دے دیا جاتا ہے تیسرا سوال کیا ہے ما و فی حاضر رجل رج قال کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے مسلمان ہے صاحب ایمان ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو میرے آکا ہیں یہ تو میرے نبی ہیں جن کا میں کلمہ پڑھتا تھا جن جن کا کلمہ پڑھ کر میں مسلمان کہلاتا تھا یہ تو یہ تو نبی آفر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں اچھا اب یہاں بات غور کرنے کی یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ حضرات جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں ایمان کی حالت میں وہ رہے اور تادم بھی وہ ایمان کی حالت میں رہے ایمان سے وابستہ رہے وہ صحابہ کہہ ان حضرات نے تو سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ تو پہچان نہیں لیکن جو ان کے بعد مسلمان ہیں قیامت خط جو ہے ہوں گے ان کی وہ کس طرح سے پہچانیں گے بات تو یہاں پر ہے کہ دیکھا نہیں کبھی جو ہے مشاہدہ نہیں کیا کبھی زیارت نہیں کی اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ یہ کہیں گے کہ یہ تو نبی نبی آفر السلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو ہمارے اکادر نے لکھا کہ یہ مسلمان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو پہچانیں گے ایمانی طاقت اور ایمانی قوت سے پہچانیں گے دل جو ہے وہ ایمان کی قوت اور ایمان کی پختگی سے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو جائے گا دل جو ہے وہ کھنستا چلا جائے گا اور وہ پکار اٹھے گا یہ تو میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے تو جس کا جتنا ایمان پختہ ہوگا اتنا ہی جو ہے وہ برجستہ ہو کر اور محبت اور عشق کے ساتھ جو وہ کہے گا کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے اور یہیں سے یہ مسئلہ یار سمجھ لیجئے کوئی مشکل نہیں کہ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو اشارہ کر کر کہا جاتا ہے ما ماں فی حاضر رجل اس شخص کے بارے میں کیا کہتا ہے عربی گرامر کا یہ قاعدہ ہے مسلمہ کہ حاضر جو ہے یہ عربی میں اس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسا کہ میرے سامنے آپ بیٹھے ہو میں کہوں حاضر ہاضا ہا ا بالکل موجود سامنے اور بالکل قریب قریب ہو جس کی طرف اشارہ کیا جائے جو چیز قریب ہو موجود ہو اس کی طرف جو انگلی سے اس طرح اشارہ کر کر کہا جاتا ہے حاضر ہے تو اس سے پتا چلا کہ سرکار تو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ہیں ہر جگہ ناظر ہیں اور ہر جگہ جو حضور کرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے موجود ہیں ہر جگہ موجود ہونا یہ سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفت ہے اللہ تبارک بطالہ کے لیے کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے یہ تو ایسا کلمہ ہے کہ ہمارے جو ہے ہمارے کتب خطاب میں یہ لکھا کہ یہ کہنا کہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یہ کفر ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ کا لفظ استعمال کرنا یہ بالکل جو ہے اسلام کے خلاف ہے یہ مسئلہ یاد رکھیے رکھ لیں کہ ہم لوگوں کی زبان پر یہ کلمہ بہت جو عام طور پر استعمال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اوپر اللہ اور نیچے تم اللہ تعالیٰ جو ہے ہر مکان میں موجود ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مکان میں موجود ہے ہر جگہ میں موجود ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکان اور جگہ کے ساتھ مقیت کر دیا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ تعالی وسلم کی صفت ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی جگہ کے لیے کہنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے ہر مکان میں موجود ہے یہ جو ہے اسلام سے خلاف منافی کلمہ ہے یہ کلمہ ہر دن استعمال نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شہید ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بصیر ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے شہید ہونے کا مفہوم جو ہے آپ کے ہم جو یہ کہتے ہیں کلمہ اس، اس،, اس اس سے بہتر جو ہے یہی کلمہ استعمال کرنا چاہیے ایسے کلمے کے کہنے سے جو وہ احترام کرنا چاہیے تو اللہ تبارک بالیٰ جگہ سے پاک ہے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ اور ہر مکان میں موجود ہے اسی طرح سے جس طرح سے دیکھیے یہ سورج جو ہے چمک رہا ہے اور یہ سورج یہی نہیں بلکہ جہاں جہاں دن ہے ہر ہر ملک میں ہر خطے میں یہ سورج جو ہے نکلا ہوا ہے لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں نہیں دیکھ رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ ہماری آنکھوں کے درمیان حجابات موجود ہیں اس لیے جو ہے ہم جہاں تو اس کو دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں جو سورج نکلا ہوا ہے ہم اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے حجابات کی وجہ سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں ورنہ سورج کے موجود ہونے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے تو بس یہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ سرکارِ ز عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جب قبر میں یہ سوال ہوتا ہے ما تقول فی حاضر رجول تو سرکارِ ز عالم تو ہر جگہ موجود ہیں ایک وقت میں ایک جگہ ہزاروں مردے دفن ہوتے ہیں اور سب سے یہ کہا جاتا ہے ما تقول فی ماتکول رجول سرکار ظلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک وقت میں ہزاروں مردے دفن ہونے کے بعد جب یہ سوال ہوتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم ہر جگہ ہر مکان میں ایک وقت میں سب جگہ جو وہ حاضر ہوتے ہیں کیا مطلب ہے کہ آنکھوں کے سامنے سے وہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں اور بتلا دیا جاتا ہے کہ یہ تو ہر جگہ موجود ہے حاضر ہیں تیرے ہی آنکھوں کے سامنے حجابات اب, اب یہ حجابات اٹھا دیے گئے اب تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کے یہ تیرے سامنے موجود ہے اس لیے قبر میں سوال اور جو ہے جناب منکر نکیر کے جو ہے وہ سوال و جوابات اور میں کیا عرض کروں یہاں اتنے نکات ہیں ایک ایک نکتا پڑھ کر اور سن کر جو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ دیکھیے کہ فرشتے جانتے ہیں جب مسلمان ان تینوں سوالوں کے جواب صحیح دے دیتا ہے تو یہ منکر نکیر کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے ہی سے جانتے تھے کہ تو یہی جو ہے جوابات دینے والا تھا تو پھر سوالات کیوں کیے گئے سوالات اس سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے بارے میں بھی سوال ہو گیا تھا اللہ میرا رب ہے حضور میرے جو ہے نبی ہیں قیامت اور جناب عذاب قبر اور جو ہے جنت و دوزق سب حق ہیں دین میں سب کچھ آ گیا لیکن خصوصی طور پر آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جلوہ فرمائی ہو کر حضور کے بارے میں سوال کرنا یہ حضور کی عظمت شان کے لیے ہے کہ حضور کے لیے یہ اہتمام کیا جا رہا ہے اور اس لیے اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم اس سوال کے جواب میں ناکام ہو گئے تو یہ ناکامی اور محرومی تمہاری شقاوت اور بدبختی ہے اس لیے کہ تم نے ان کو نہیں پہچانا ان کو نہیں مانا تو اس لیے جو ہے تمہیں یہ عذاب ہو رہا ہے اور اس لیے تو مسلمان کو اس لیے جو ہے یعنی یہ سوال کیا جاتا ہے تاکہ اس کو پتا چلے کہ تیسرے سوال کے جواب میں جو تو کامیاب ہو گیا ہے تجھے قبر میں یہ جو انعام و اکرام مل رہے ہیں یہ سب جو ہے اسی تیسرے سوال کے جواب میں کامیاب ہونے کی وجہ سے حاصل ہو رہے ہیں اس لیے شرا حسن علیحدگی کے ساتھ جو تینوں تیسرے سوال کا جو تیسرا سوال کیا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے تو یہ حکمت ہے عذاب قبر میں اور یہ اور یہ حکمت ہے سوال و جوابات میں تو قبر عذاب قبر حق ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے اللہ سبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ صبارک بطالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے معمول محفوظ رکھے دعوانا الحمدللہ رب واقعہ